آج کے سبق میں آپ سورت اللیل جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بس الرحیم بسم, بسم انل ہ ان نہ نشد ہے یہاں نہ کریں گے وقت کی صورت میں دال کے اوپر زبر ہے ایک الف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے زیادہ طویل نہیں کریں گے یہاں آپ اعلام تے دیکھ رہے ہیں ذا اور کی جس کا مطلب ہے کہ آپ اگر آپ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں آپ وقت بھی کر سکتے ہیں لین الہدا و مشد ہے غنہ کریں گے ان ل یہاں راہ پر کریں گے اس لیے کہ اوپر زبر ہے وقت کی صورت میں لا کھڑا پڑیں گے اور وصل کی صورت میں بھی اتنا ہی ہوگا طویل نہیں کریں گے لل ا خیول سو کم کم نون پر اختا کریں گے راہ پور ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا سو تو تنوین کے بعد تا جو کہ حروف اختیا میں سے ہے یا اختا کریں گے وا جو ہے نرمی کے ساتھ اور پر کر کے پڑیں گے اور ایک الف کے برابر آواز اوپر جائے گی الاشقا یہاں مد ہے مد منفصل آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے یہاں قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر اس طریقے سے خوف یا اوپر زبر آ جائے اور رائت ختم ہوتی ہو تو وقت کی صورت میں خوف زبر الف کے برابر اس کی آواز کھینچی جائے گی اشقا نہیں ہوگا بلکہ اشقا ایک الف کے برابر اور وصل کی صورت میں اشق لدی پھر ہوگا لا يصلها إلا لا يصلها إلا اب یہاں الف پر زبر لائیں گے اور لام مشدد سے ملائیں گے الیک اللہ روحل وسعل نون مشدد ہے غنہ کریں گے اب یہاں وقت کی صورت میں جیسے پہلے بتایا کو ایک الف کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے تو وصل کی صورت میں قلعہ ہوگا سو جن اتقا یہاں پھر الف پر زبر لائیں گے اللہ وی یو تیل ال الذي يؤتي ما له يتزكى ما له يتزكى ما له يتزكى ما له يتزكى وما لأحد عنده لِأحدٍ عِنْدَهُ یہاں تنوین کے بعد آئین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اظہار حلقی ہوگا نقفا ہوگا لی لِأحدٍ عنده, لِأحدٍ عِنْدَهُ مِن دہو تُجْزَ مِن نون ساکن کے بعد نون متحرک یہاں آ گیا نون آ گیا یا نون کے بعد جب نون آ جائے تو یعنی مو میں سے ہے ادغام بغنہ ہوگا یہاں تین یاخفا ہوگا یہاں اوپر مد دیکھ رہے ہیں وصل کی صورت میں تو آپ مد کریں گے تج لیکن جب آپ یہاں وقت کریں گے تو پھر تج ایک الف کے برابر میں تین من لب تی غلب باقی صفت قلقلہ اور مد متصل تین الف کے برابر یعنی تقریباً پانچ ہر کا جے ہی رَبِّه الْأَعْلَى رَبِّه الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى وَلَا